اب آپ اس مبارک سلسلے کا تیرو حلق سماج فرمائے سعیدنا و حبی بنا و شفیع نا محمد المصطفی و علی مشتبہ و صحابی جبا أما بعض فقد كان الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نلیا تھی نا پتا مو سرکراحن جما فَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْ كُنَّ أَجْرًا أَظِيمًا قال النبي صلى الله عليه وسلم أَجْرًا دنيا متاع وخير الخير متاع الدنيا البرأة الصالحة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم شاہردران اسلام باجب الحترام دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ سلسلہ دروس سیرت امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہ ہند اجوائین کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی سیرت کے بارے میں ہم نے دروس سے سابقہ میں کچھ باتیں پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت تصدیق رضی اللہ تعالی انہا کو عظیم منزلت عطا فرمائی ہے کے اعتبار سے کردار کے اعتبار سے خدمت رسول کے اعتبار سے نشر اشاعت دین کے اعتبار سے روایت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے اللہ نے ان کو امتیازی شان سے نوازا تو اسی ضمن میں ایک مسئلہ تھا جو ازواج متحرات اموہات المؤمنین کے مسئلے میں پیش آیا اس کو کہتے ہیں ایلا ایک تو طلاق ہے نا کہ خامند اپنی بیوی کو طلاق دیتا ایک ہوتا ہے ایلا علا کا منع یہ ہوتا ہے کہ خامند کسی بات پہ ناراض ہو کر قسم کھا لے کہ بھئی مثلا میں ایک مہینے تک اپنی بیوی سے بات نہیں کروں گا جس کو کہتے ہیں شریعت کی مصطلحات میں ایلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوانین اسلام میں ایسی جامعیت رکھی ہے اب اسی طرح دیکھ لیں گے جیسے نکاح ہے اسی طرح نکاح کے بعد جو ہے اگر میاں اور بیوی کے درمیان میں شقاق ہے جھگڑا ہے تو اللہ نے اس کے لیے بھی حکم دیا ہے کہ آپ ایک حکم بنائیں یعنی ایک آدمی بیوی کے خاندان سے لیں ایک شوہر کے خاندان سے لیں اور دونوں جو ہے وہ کوشش کریں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان میں اسلام کرنے اسی طرح اللہ نے ایک اور مسئلہ بھی بیان بھرمایا کہ اگر امرا جو ہے بیوی جو ہے وہ اپنے خامند کی صحیح اتاحت بھی کر رہی نے ان کی خدمت میں کوتاہی کر رہے تو وہاں بھی اسلام نے ہمیں سکھلایا ہے کہ وہ حجرو ہن فل کہ پہلے ایک کمرے میں سوتے تھے تو اب خامد اسے علیحدہ سونا شروع کر دیتا کہ اسے احساس ہو اگر اس حجر سے بھی وہ ٹھیک نہ ہو تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ وز رو چھوٹی سی تعدیب کے لیے ضرب بھی کر سکتا ہے لیکن سات پابندی لگا دی اسلام نے کہ خبردار ایسی بار نہ مارنا کہ اس کو تکلیف پہنچے اور ایسا نہیں مارنا کہ اس کے چہرے پہ یا کسی جگہ داغ لگے تاکہ وہ اپنی سہیلیوں میں اور اپنی بہنوں میں اور اپنے خاندان میں رسوا ہو کہ خامد نے مارا ہے اس کو اسی اگر پھر کوئی حل نہ ہو تو یہ بھی اسلام کا اتنا بڑا احسان ہے بھی اگر کوئی حل باقی نہیں رہا تو خامند طلاق بھی دے سکتے پھر طلاق کے بعد بھی اسلام نے رکھا کہ اگر طلاق دے دی ہے لیکن اب طبیعت مائل ہے رجوع کر سکتے اچھا ایسے بھی حالات ہیں کہ خامن زیادتی بھی کر رہا ہے اور طلاق بھی نہیں دیتا ہے تو عورت کو بھی اسلام نے حق دیا ہے کہ خلو کر لے اسلام نے بڑے عجیب انداز میں ایسے اصول وضع فرما دیے ہیں ایسے قوانین وضع فرما دیے ہیں کہ آج دنیا میں جو منصف قسم کے مزاج رکھنے والے یہودی رائٹر ہیں یا نصرانی ہیں ہندو ہیں بدھ مت ہیں وہ بھی اعترام کرتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ اسلام کے قوانین جو ہیں وہ زیادہ جامعیت ہے اور اس میں زیادہ احترام ہے اور اس میں زیادہ حفاظت ہے خواتین کی آدمی اب دیکھیں کہ الا ہے ایلا کا مانا ہوتا ہے قسم کھا لیں اس کا سبب کیا تھا اصل میں سبب اس کا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج وہ ہیں اور یہ فطری بات ہے یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے اس لیے بہت سارے معرخین جب ایسی باتیں پڑھتے ہیں نعوذ باللہ تو ایسی باتیں لکھ جاتے ہیں جو حضور کے اہل بیت کے شان کے خلاف ہوتی حالانکہ اس صاحب قلم کو یہ دیکھنا چاہیے ایک شاگرد اور استاد کا معاملہ ہے ایک بیٹی اور باپ کا معاملہ ہے ایک بھائی اور بھائی کا معاملہ ہے ایک میاں اور بیوی کا معاملہ ہے اس معاملے کو بھی پہلے سامنے رکھو یہ نہیں کہ قدم اٹھا دو کہ اس نے ایسی بات کی جو بات بیوی کہہ سکتی ہے وہ بھائی نہیں کہہ سکتا جو بات میاں اور بیوی کے درمیان میں ہو سکتی ہے وہ انسان کے بھائی بہن کے درمیان میں بھی نہیں ہو سکتی ماں بیٹے کے درمیان بھی نہیں ہو سکتی اللہ نے ایک رشتہ رکھا ہے بیوی کا اسی لیے تو اس کو کہا جاتا ہے نا کہ وہ اہلیہ بھی ہے رفیقہ ہے, حیات بھی ہے کہ پوری زندگی کی وہ رفیقہ ہے سب سبب یہ تھا کہ جب اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا جب اللہ کی رحمت سے اسلام کو اللہ نے وسعت دی اب ماشاءاللہ علاقوں پہ علاقے فتح ہونے لگے اب ماشاءاللہ مکہ فتح ہو گیا تائف فتح ہو گیا ہنین فتح ہو گیا خیبر فتح ہو گیا یہ سارا علاقہ جو تھا تقریبا تقریباً وہ اسلام کے کتاب میں آ گیا تو صاف بات ہے کہ جب فتوحات زیادہ ہوں گے علاقے زیادہ فتح ہوں گے تو اب والنیمت بھی آئیں گے تو اب ازواج متحرات کے دل میں بھی خیال آیا کہ جب تک ہمارے پاس نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا تو ہمارے گھروں میں دو دو مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی ہم نے کبھی تنگ نہیں کیا لیکن اب اگر اللہ نے وسعت دے دی ہے پھر ہمیں کیوں نہ دیا جائے زیادہ ہم نے اگر غربت کے دن گزارے ہیں ہم نے اگر تنگی میں وقت گزارا ہے اب اللہ نے وسعت دے دی ہے تو اس میں ہمارا بھی تو حق ہے نا تو اسی لیے ازواج متحرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے اخراجات جو ہیں وہ زیادہ نہیں ہے اسی لیے ایک دفعہ اس مبارک میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو پتہ چلا حضرت عمر کو پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے کہا بی بی حفصہ سے اور حضرت احبو بکر نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ سے کہا کہ بھئی ایسا کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے ہیں؟ اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے تو ہم سے مانگ لیا کرو لیکن ہر وقت اللہ کے نبی کو تو پریشان نہ کریں اچھا حضور بھی دیتے تھے یہ نہیں ہے کہ اب تو حضور نے باقاعدہ سال کا خرچہ دینا شروع کر دیا کہ پورے ایک سال کا خرچہ بیوی بی کو دے دو لیکن بیویاں بی چونکہ حضور کے گھرانے کی تربیت یافتہ تھی وہ جو آدت خیرات ہو جائے حضرت اروا نے سید عائشہ صدیقہ کو ایک دفعہ ستر ہزار پہ بھیجے اس زمانے میں ابھی آپ اس کا اندازہ خود کر سکتے ہیں کہ آج کی اگر ہم مینیو لگائیں تو کیا ہوگی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی علہا نے ایک دن میں یعنی شام نہیں ہونے دی اور ستر ہزار خیرات کر دی حضرت سیدیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دفعہ ایک لاکھ دن ہم بھیجا دی اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت معاویہ نے جو ایک لاکھ بھیجا تو بی, بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے ایک دن میں چلا دیا اور دامن جھاڑ کے کھڑی ہو گئی کچھ بھی نہیں ایک ریال بھی باقی نہیں کی طرح بھی آئے نہیں حضرت عبداللہ ابن الزیر نے جو آپ کے بھانجے بھی ہیں انہوں نے ایک دفعہ آپ کو دو بورے بھر کے سامان بھی اور پیسے بھی, بھی بھیجے وہ تقریباً دو لاکھ اسی ہزار کے قریب تھے لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت و جد و سخا کا یہ عالم ہے کہ آپ نے چلا دیا اور آپ روزے سے ہیں اور آپ کے گھر میں ایک مہمان بھی آئی ہوئی ہے جب افطار کا ٹائم آیا تو تھوڑا سا زیتون اور کچھ روٹی کے ٹکڑے اور وہ بیوی بی حساب سے رکھے بیوی بھری بی بی ڈالے تو اس مہمان خاتون نے کہا انہوں نے کہا کہ اماں اگر آپ مہربانی فرما کے اپنی خادمہ کو پانچ درہم ہم دس دن دے دیتے دی دو چار دن کم از کم آپ کے گھر میں بھی تو کھانا پک جاتا تو بی ایسے نہیں نے فرمایا اس وقت تو تم نے یاد نہیں کیا جب میں چلا رہی تھی اب یاد کر رہی ہو تو اب کیا کرے اب تو ختم ہو گیا اس وقت یاد کر دیتی میں دے دیتی یعنی جب سخا اور جود کا یہ عالم ہو تو پھر کتنا پیسہ بھی ہو تو کم ہے حتیہ کہ کتابوں میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے کہ عبداللہ اب ابن زبیر نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ بی بی عائشہ کا ہاتھ تو بہت کھلا ہے یعنی جتنا بھیج دو خیر ہم کر دیتے یہ کیا بات ہے تو اس لیے اب یا تو بی عائشہ بی پہ پابندی لگانی ہوگی یا پھر اب میں نہیں بھیجوں گا تو بی بی عائشہ کو پتا لگا تو آپ نے اپنے بھانجے سے بات کرنا چھوڑ دیا کاچ کیا تو مجھے خیرات سے روکتے ہو اللہ کے راستے میں دینے سے روکتے ہو تو آپ کے بھانجے سے آپ نے بولنا چھوڑ دیا انہوں نے منتیں کر لی بڑی مشکلوں سے یعنی دوست صحابی اور تابقین ساتھ جا کے معافی مانگی عبداللہ اپنے زبہ نے پھر بی بی نے بولنا شروع کیا تو یہ محتربومنی کی شان تھی اسی طرح بی بی زینب ہیں اسی طرح بی بی ام سلما ہیں چونکہ یہ ازواج رسول تھیں انہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کو دیکھا تھا انہوں نے دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے آپ حیران ہوں گے کہ ایک دفعہ بی بی عائشہ بیٹھی ہیں تو ایک ساحل عورت آئی تو آپ نے انگور کا ایک دانہ جو تھا وہ اٹھا کے دے دیا اچھا اس نے بڑا سوچا اور تھوڑا سا اس کے بل پڑے کہ یہ کیا ایک دانہ انگور کا دینے کی اس سے کہہ دیتی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کیا تعجب کری اس میں تو کئی ذرے ہیں اور قرآن کہتے میں امن بسکارا ضرورت خے نہیں ارا اگر ایک ذرہ بھی ہوگا بھلائی کا ملے گا تو اس میں تو ہزاروں ذرے ہیں تم اس کو حقیق سمجھ رہی ہو کہ قیامت میں ہمارے لیے ایک ذرہ بھی ہوگا بھلائی تو اس کا اللہ بدلہ دیں گے ایک ذرہ برائی ہوگی تو سزا دیں گے تو اس انگور کے دانے میں تو خدا جانے کتنے ذرات ہیں میں وجیا سبب جو بنا نا حضور کی ناراضگی کا وہ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا دی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ایک ہجرے میں تشریف لے گئے اور ایک میں ہے کہ آپ بالاخانہ میں تشریف لے گئے بالا بالاخانہ کہتے ہیں کمرے کے اوپر کمرہ بنا ہوا کیا داراج یہ روایات یہی ہیں کہ ایک کمرہ تھا جو کمرے کے اوپر بنا ہوا تھا اور اس کی سیڈیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے کے لیے قسم کھا دی کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا کہ ایک انصاری صحابی نے مجھے آ کے بتلا دی خبر دی دینے کہا عمر تمہیں پتا نہیں ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں میں اٹھایا انہوں نے کہا کیا ہے کہ بادشاہ نے بدینے پہ حملہ کر دیا چڑھائی کر دی ہے اور نے کہا نہیں اس سے بھی بڑا حادثہ ہو گیا یہ تو کوئی بات نہیں دشمنت لڑتے رہتے تو میں نے کہا ہوں اس سے بڑا حادثہ کیا ہو گیا اس نے کہا اللہ کے بندے تمہیں پتہ نہیں سارے صحابہ امسیہ نبی میں بیٹھے رو رہے ہیں حضور صلی اللہ صد اللہ کہا جو آج حضور نے اپنی بی پیوں کو تلاک دینی ہے کردار تھا نا ایمان کا کہ صحابہ سمجھتے تھے نا کہ ہماری ماں ہیں اور کسی کی ماں کو طلاق ہو تو بیٹا خوش تو نہیں ہوتا لیکن صحیح معنی میں بیٹا ہو آج کل کا ماحول ہو تو اس میں پہلے تو بیٹے کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ طلاق کیا چیز ہوتی ہے اور اگر اس کی ماں کو ہو بھی جائے تو ہمدردی کی زیادہ زیادہ کیا دے گا نو no پرابلم اور مل جائیں گے فکر نہ کریں ڈھونڈ لیں گے لیکن وہ تو صحابہ رسول ہیں ان کو پتا ہے کہ نہ محاط علم کا کوئی بدل ہے نہ محمد مصطفیٰ کا کوئی بدل ہے اس لیے صحابہ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے جب پتا چلا تو میں غصے میں بھرا ہوا اپنی بیٹی کے پاس سے ہم نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا یہ کہ تم کو تنگ نہ کرو کہ آپ کو کچھ ضرورت ہے مجھ سے کہو اور اگر اللہ نے نبی کو حکم دے دیا ہے تم سے زیادہ بہتر عورتیں اللہ ان کو دے سکتے اسی طرح روایت میں ہے کہ بی بی بیوی سلمہ بھی تھیں تو انہوں نے کہا کہ عمر تم ہر معاملے میں مداخلت کرتے ہو اب تم اتنا بڑھ گئے ہو کہ نبی کی بیویوں کے معاملے میں مداخلت کرتے ہو ہم جانے نبی جانے آپ کون مداخلت کرنے والے یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے بی بی کا مسئلہ ہے اگر اللہ کے نبی نے طلاق دے دی ہے تو شوہر کو اللہ نے طلاق کا حق دیا ہے حضرت عمر کہتے ہیں میں پہلے صدمے میں تھا اور اس کے جواب سے میں اور صدمے میں گبتلا ہوا مسجد نبی میں آیا دیکھا جہاں صحابی بیٹھے ہیں رو رہے ہیں صاحب صوفہ میں بیٹھے ہیں رو رہے ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں رو رہے ہیں ابھی کیا ہو گیا انہوں نے کہا کا رسول اللہ ادواج حضور نے اب بیویوں اتراک دے دی آپ کہتے ہیں کیا ہو گیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں کہ اور کسی نے تو ہمت نہ کی لیکن چونکہ الحمد للہ میں بڑا جری آدمی تھا ہمت والا آدمی تھا میں نے دل میں سوچا کہ جائیں تو صحیح حضور سے بات تو کریں اور میں کوشش کروں کوئی ایسی بات کروں کہ حضور ہنس بڑے راضی ہو جائیں خوش ہو جائیں تو فرماتے ہیں کہ میں آیا تو جس بالا خانے میں اس رحمت تو عالم اللہ علیہ وسلم ماحول ہے سلم تشیر فرماتے اس کے سیڑھیوں پہ آپ کا خادم بیٹھے تھے تو میں نے آ کے سلام کیا ان کا خسطہ دن مسود ماں حضور سے جا کے اذن لوگ میں ملنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں وہ حضور کی خدمت میں گئے دن علی میں دن حضور نے اجازت نہ دی حضرت فرماتے ہیں کہ میں پھر مسجد میں چلا گیا ساتھ ہی مجھے مسجد میں میں جاؤں تو صابر ہو رہے ہیں پھر آرام نہ آئے پھر میں واپس آ میں مطلب کہا ابھی پھر اطلاع کرو جب انہوں نے دوبارہ اطلاع کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا میں پھر مسجد چلائی اب میں دل میں سوچوں کہ میں کیا کروں خاموش ہو کے صحابہ کی طرح میں بھی رونے بیٹھ جاؤں اور نہیں تو میرا دل یہ کرتا تھا کہ کسی طرح حضور سے بات تو ہو کہ حضور کا غم بھی تو ہلکا کیا جائے نا اگر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے تو اگر حضور کی طبیعت مبارک پر بھی تو بوجھ ہوگا میں تیسری دفعہ آیا اور میں نے آ کے پھر درخواست کی وہ عادن علی رسول اللہ حضور نے اجازت سکے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کیا اور میں حیران رہ گیا ایک چٹائی ہے جس پہ حضور لیٹے ہوئے ہیں اور جب حضور اٹھ کے بیٹھے تو پوری چٹائی کا نشان جو ہے وہ حضور کے بدل مبارک پہ ایسا نقشہ بنا ہو اور ایک مشکیزہ پانی کا ہے اور ایک کونے میں کچھ چمڑا دباغ کے بعد یعنی جب صاف کر دیا جاتا ہے رنگ کر دیا جاتا ہے وہ پڑا ہوا ہے یہ ساری کائنات ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے امام الانبیاء کا گھر ہے سید الدین بلا کرم کا گھر ہے اور اس پیغمبر کا گھر ہے کہ جس کے قدم میں اللہ نے فتوحات کے ڈھیر لگا دیے ہیں لیکن گھر کا یہ عالم ہے کہ چٹائی پہ سوتے کہتے ہیں کہ میں نے سلام کیا اور اس کے بعد میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اصل بات یہ ہے کہ ہم قرش جو تھے نا مکے کی زندگی میں ہمارے سامنے تو کبھی عورت بات ہی نہیں کر سکتی میں کہا یا رسول اللہ قریش جب تھے نا ہم اپنا مکی زندگی میں تو ہمارے پاس تو یہ عالم تھا کہ اگر میری بیوی نے ایک دفعہ بات کی تو میں اس کی گردن موڑ کے گرا دیا لیکن بظاہر کر حضور ہنس پڑے حضور خوش ہو گئے اور یہی حضرت عمر کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میں نے کہا رسول آپ ہی نے تم کو سر پہ ہے آپ ہی نے تون کو حقوق دیے ہیں کہ آپ کا یہ حق ہے اور آپ کا یہ حق ہے اور آپ کا یہ حق ہے آج وہ خامد کے سر پہ سوار ہو گئی ہے مجھے یہ بھی چاہیے مجھے یہ بھی چاہیے مجھے یہ بھی چاہیے تو تنگ کرتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرواتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کی طبیعت میں وہ جو پہلے حزن تھا ملال تھا وہ ظاہر ہو رہا ہے حضور خوش ہو رہے میں نے دیکھا کہ جب حضور خوش بیٹھے ہوئے تو میں نے کہا حل تن ہے یا رسول اللہ ازواج آپ نے اپنی ازواج کو تلاق دیا میں تن رکھتا ہوں کس نے کہا ہے میں نے طلاق دی حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی جب حضور نے فرمایا کہ ماں تلک تو میں نے طلاق نہیں دیکبر تو مجھے فوراً بیس اللہ اکبر نکل گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ سارے صحابہ مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں اگر اجازت تو ان کو میں جا کے خبر کر دوں آجا میں اب مرضی ہے تمہاری جا کے بتا دو میں نے تو طلاق نہیں دی میں نے تو اپنے کسی بیوی کو نہیں دی ہے اگر میں نے قسم کھائی ہے آلئی تو ہے کہ ایک مہینے تک میں کسی بیوی سے بات نہیں کروں گا نہ ان کے پاس جاؤں گا اچھا خدا جان یہ ہے کہ انہی دنوں میں رحمت تو عالم گھوڑے سے گرے سے تو آپ کو چوٹ بھی لگی ہوئی تو یعنی آپ کے لیے دو مشکلات تھیں کہ ایک تو بیویاں ساتھ نہیں کی خدمت کریں جس مرض کی حالت میں جتنا ایک بیوی بی اپنے خامند کا قرب حاصل کر سکتی ہے کوئی اور تو نہیں کر سکتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں خوش ہو کے آیا اور میں نے آ کر تمام صحابہ کو خبر دی میں نے کہا خدا کے بندو خوش ہو جائے مات اللہ کے رسول اللہ جی حضور نے کوئی تلاک نہیں دی اور اسی طرح پھر حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسر و کسرا کے بادشاہوں کے ٹھاٹ دیکھیں محلات دیکھیں اور ہمارے امام الانبیاء جٹائی پہ سوتے ہیں بھدور سیدھی ہو کے بیٹھ گئے فرمایا عمر کیا ابھی بھی تمہیں شک ہے کہ ان کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں ہمارے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں تو ہمیں کیا ہے اس میں ان کے لیے دنیا کی فانی نعمتیں ہیں ہمارے لیے آخرت کی باقی نعمتیں ان کی نعمتیں جو اللہ ان کو دیں گے وہ ظاہر ہونے والی ہیں اور ہماری نعمتیں ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہیں نہ بھی تمہیں شک ہے کہا لیا رس اللہ شک تو کوئی نہیں ہے لیکن آپ کی طبیعت اور آپ کے دیکھ کہ بھی آپ کا گھر ہے پیغمبر اسلام کا گھر ہے فاتح عالم کا گھر ہے اور اس کے بعد ایک چٹائی ہے اور ایک مشکیزہ ہے اور عظور سے وسوس ہوئے ہوئے تو حضور صاحب رحمت تو عالم جب ایک مہینہ قریب ہو گیا پورا ہونے کے قریب آ تو اللہ نے قرآن مقدس میں یہ آیات ہے مبارکباد پر جی کا ام کن تن اتن اللہ حیات دنیا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأصرحكن وأصرحكن سراها جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والتعالى الآخرة فإن كنتن تردن الحياة اللہ عظیم اللہ نے فرمایا یا اتنا شان والا خطاب یہ شان بھی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ہر پیغمبر کو خطاب فرمایا لیکن نام کے ساتھ خطاب فرمایا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا جب نوح علیہ السلام نے پکارا تھا کہ ان نبنی من علی و ان کلحق تو اللہ فرماتے ہیں یا نوح ہو انہی سب ان یعنی نام کے ساتھ خطاب ہے اسی طرح اللہ تبارک ہوتا فرماتے ہیں یا ای سب ن مریمل تجونی ولاحی مندون اسی طرح فرماتے ہیں یا دیا ان نبشرک کا بغلام اسی طرح فرمت یا کتاب اسی طرح فرماتے ہیں قربل کتاب اب اسی طرح قرآن کا جمنا دئینا ہوب راہیم کد صدک ترویا اندا نجز <الْمُحْسِنِين> یعنی سارے قرآن پہ نظر ڈالیں ہر پیغمبر کو اللہ نے نام سے خطاب فرمایا ہے یہ شان صرف میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی ہے کہ جب خطاب فرماتی ہیں تو پیار سے کتنا لطف و کرم سے کتنا بڑا خطاب ہے کہ یا ایوہ النبی، یہاں بھی فرماتے ہیں، یا ایوہ النبی، کل دوسری جگہ فرماتے یا او تحرم ما اللہ اور کہیں فرماتے یا قليلا اور کہیں فرماتے یا ائو حل فانذر اور کہیں فرماتے یا ائو الرسول من ربک فإن لم رسالتا یہ لطف کرم کے خطاب ہیں اللہ باغ نے اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں صرف وہاں لیا ہے جہاں نام لینا انتہائی ضروری تھا جیسے اللہ نے مسئلہ نبوت میں ختم نبوت میں فرمایا کہ محا نم محمد اسی طرح فرمایا کہ جب مسئلہ آیا آپ کی حیات و موت کا کہ انبیاء پہ بھی موت آتی ہے یا نہیں آتی وبا محمد رسول قد خلط من قبل الرسل اسی طرح جب معاملہ یا مکے کی طرف جانے کا تو وہاں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ ولدین ماؤ اشیدہ الكفار یعنی سارے قرآن پاک میں دیکھیں اللہ پاک نے چند مقامات پہ نام لیا ہے مل سے خطاب فرمایا کہیں اللہ نے مدثر سے خطاب فرمایا اور پورے قرآن میں کسی پیغمبر کی ذات کی کسی پیغمبر کی حیات کی اللہ نے قسم نہیں کھائی یہ مقام بھی ملا تو صرف حضرت محمد مصطفیٰ کو کہ اللہ نے فرمایا بجے تیری زندگی کی قسم ہے محمد مصطفیٰ حسن تو یہ شان اسی طرح حضور کی بیویوں کو اللہ نے کسی جگہ امرا نہیں فرمایا فرمایا جو تشاقل ہے ازواج میں جو تباسل ہے ازواج زوج میں جو برابری ہے اس سے ازواج المنی المؤمنین کے مقام کا پتہ چلتا ہے یا کل ازواج کا ان کن تن حیات دنیا ان کن تنزن اللہ حیات دنیا وسی ن تھا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے فرما دیں کہ ان کو اگر تم دنیا کی زینت دنیا کی رونق حیات دنیا کی شان و شوقت چاہتی ہو مال و دولت چاہتی ہو زیور و زینت چاہتی ہو پتہ لینا آئے میرے پاس امت کن نواؤ کن نسراً کیونکہ مجھے تو فقر عزیز ہے مجھے تو دنیا عزیز نہیں ہے اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ میرے نبی چاہو تو میں سونے کے پہاڑ بنا کے آپ کے ساتھ چلا دوں اگر چاہو تو میں صفا کو سونا بنا دوں لیکن میں نے عرض کیا الفقر و فقری میرا میرا اللہ مجھے ایک وقت مل جائے میں تیرا شکر کروں ایک وقت نہ ملے تو میں تج سے مانگتا رہوں بس مجھے اتنا چاہیے لہذا اگر تم چاہ دنیا کی زندگی دنیا کی عزت دنیا کا آرام دنیا کا سکھ تو آئے میں تمہیں کچھ دے کے بڑے پیار سے عزت کے ساتھ بغیر کسی جھگڑے کے اس لیے اسلام کہتا ہے کہ پہلے تو کبھی کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق نہ دے اب غز الحلات سب سے بری چیز حلال چیزوں میں اللہ کے ہاں جو مقبوض ہے وہ طلاق ہے اس لیے حکم ہے کہ کبھی طلاق نہ دو اپنے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرو اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرو معافی دینا سیکھو برداشت کرنا سیکھو تحمل پیدا کرو بردباری پیدا کرو اپنے گھر والوں کی باتوں کو سہنا سیکھو اور طلاق کی نوبت اور اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے کبھی نوبت آ جائے پھر طلاق کو جنگ نہ بناؤ طلاق کو عورت کے کے لیے بے عزتی نہ بناؤ طلاق کو اس کے لیے کلنگ کا ٹیکا نہ بناؤ بلکہ عزت کے ساتھ اس کو کچھ دے کے کچھ جوڑا کپڑوں کا کچھ چار پیسے کچھ اس کے حقوق کچھ اس کے سامان عزت کے ساتھ دے کے طلاق دے کے روانہ کرو تاکہ اس کے دل کے اندر جب تعلق تھا تو ایک اثر ہے اب جدائی ہو تب بھی ایک تمہاری عزت کا تمہارے احترام کا یہ نہیں ہے کہ طلاق کو عذاب بنا دو اسی لیے اللہ نے بھی آپ ان کو بلا نہیں پتہ نہیں نا متے کن ار میں تمہیں پھر احسن انداز میں چھوڑ دوں یہ نہیں کہ طلاق دو دھکے دے رہے ہو مار رہے ہو گالیاں دے رہے ہیں اور منہ سے جھاگ نکل رہی ہے آنکھیں سرخ کوئی سارا محلہ دیکھ رہا ہے کیا تماشا بنا ہوا یہ کیا بات اسلام اس بات کا حکم نہیں دیتا ابھی تک ہے تو پھر خوش وسروبی سے اگر ملنا ہے تو خوش خوشروبی سے اور جدا ہونا ہے تو خوش وسروبی سے اور پھر تمہارے ساتھ اتنا بڑا تعلق رہا ہے اتنا بڑا قرب رہا ہے اس کا اتنا حق ہے کہ اس کو گھر سے دھکے دے کے نکال دو نہیں پھر آرام سے اس کو بیچو آپ نے فرمایا اور اس کے بعد کن تن دن اللہ رخر اگر تمہیں اللہ اللہ کا رسول اور آخرت چاہیے یعنی پہلے کیا تھا ان کن تن دن اللہ حیات دنیا کہ دنیا اور اس کی زینت اور اس کے مقابلے پہ اللہ رسول اور دار آخرت اگر تمہیں وہ چاہیے کن اجرن عظیم تو پھر تم میں سے جو اس نیک عمل پہ قائم رہے اللہ اللہ کے رسول کے تعلق کو نہ چھوڑے وہ تنگی ترشی برداشت کرے وہ سکھ دکھ برداشت کرے وہ تنگ دستی بھی برداشت کرے لیکن اللہ اللہ کے رسول کے تعلق کو مقدم سمجھے ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجل رکھا ہے جو ان کو ملے گا تو اللہ کے پیغمبر پر یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی تو اس کو کہتے ہیں آیت تحریر کہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو خیال دے دو کہ رہنا ہے یا تلا کریں طلاق لینی ہے تو خوش اچھا اس کو بعض علماء فرماتے ہیں کہ کیا تقریر جو ہے وہ تفویض طلاق ہے یا نہیں یعنی آدمی تقہیر کرے تو کیا یہ تفویض طلاق ہے کوئی آپ ان کے ہاتھ میں یہ طلاق دینا ضروری ہو جائے گا کہ نہیں تو علماء نے فرمایا کہ نہیں یہاں تفویض طلاق نہیں کیوں حضور نے فرمایا کہ چاہتے ہو تو آؤ میں طلاق دوں گا یہ نہیں کہ تفویض ہو جائے کہ اگر وہ خدا نہ خاصہ کوئی بیوی قبول نہ کرتی تو فوراً طلاق ہو جاتی یہ بات نہیں ہے تو یہ آیت تحیر ہے جب یہ آیات مبارک نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو یہ عظمت عائشہ ہے کہ نو بیوی بی آزور کی موجود ہیں لیکن سب سے پہلے اس قرآن پاک کی آیات کے مطابق حکم کے مطابق سب سے پہلے جس کے گھر میں جاتے ہیں وہ عائشہ بی عائشہ بی فرماتی ہے کہ جب حضور آئے تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی علہ کی محبت کا بھی تو یہ عالم تھا نا کہ وہاں بھی تو انہوں نے ایک ایک دن گن کے گزارا تھا نا پھر آ کے رسول ہے کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہے ان کے لیے تو دنیا اندھیر ہو گئی تو بی بی عشہ فرماتی ہے کہ میں نے فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم آپ نے جو ایرا فرمایا ہے جو قسم کھائی ہے وہ ایک مہینے کی ہے اور آج تو انتیسواں دن ہے انتیس دن ہوئے مہینہ تو پورا نہیں ہوا یعنی اس سے اندازہ کریں عائشہ کے علم کا زکا کا کہ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ محبت عائشہ کا کہ ایک ایک دن نہ ہوا ہے ورنہ اس زمانے میں تقویم تو تھی نہیں کے سامنے کا انڈر رہے دیکھ لیں گے تو وہاں تو حساب رکھنا پڑتا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ مقام نبوت کا احساس یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بات غلط نہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے ایک مہینے کی اور ایک مہینہ تو ہوا نہیں تو یہ علم عائشہ تھا یہ فہ عائشہ تھی یہ مقام عائشہ تھا جو اس بات کو سمجھی کہ اللہ کے نبی کی بات ہے خدا نہ کرے اللہ کے نبی کی بات پوری نہ ہو قسم پوری نہ ہوسل تو انتیس دن گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ عائشہ تو شاید علم نہیں ہے کہ اللہ پاک نے جو بارہ مہینے بنائے ہیں اس میں بھی اللہ کا حکم ہے بعض مہینے جو ہے انتیس کے ہوتے ہیں اور بعض تیس کے ہوتے ہیں تو یہ مہینہ جو ہے یہ انتیس کا مہینہ تو میری قسم جو ہے وہ اپنے مقام پہ پوری ہے اللہ کا نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ کبھی قسم کھائے اور پوری نہ کرے میں نے اپنی قسم پوری کی ہے لیکن اب یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے یہ مہینہ انتیس کا بنایا ہے تیس کا نہیں بنایا اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ نے فرمایا کہ عائشہ بیٹھ جاؤ اور پاس سنو اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے آیت تخیر نازل ہوئی ہے لیکن میرا مشورہ ہے کہ تم اس بات کے جواب دینے سے پہلے فستا میری اب کی آپ اپنی والدہ سے اور والد سے مشورہ کرنے کے بعد جواب دینا جلد بازی نہ کرنا جواب دینے میں چونکہ جوان بیوی بی ہے تو آدمی جوانی کے جذبات میں کبھی کبھی جواب جلدی بھی دے دیتا ہے اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بیوی بی عائشہ کا مقام حضور کے دل میں کتنا تھا حضور یہ نہیں چاہتے تھے کہ کبھی عائشہ شاید جذبات میں آ کے وہ اپنی بات پہ اڑ جائیں کہ جی ہم تو تنگی ترسی برداشت نہیں کرتے بس لادمی بات ہے کہ مجھے طرح دینی ہو لیکن جب وہ اپنے والدین سے مشورہ کرے گی تو حضرت ابوبکر بت کرو آپ کی یہ والدہ جو وہ تو کبھی مشورہ نہیں دے سکتی کہ تم نبی کو چھوڑ دو وہاں تو, تو سب بھی پیدا نہیں ہو سکتا نبی کے چھوڑنے کا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ فرمائے تو صحیح نہ کہ اللہ نے قرآن میں حکم کیا دیا دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تقیر کی تلاوت کی اور جب حضور نے یہ آیات پڑھ لی تو اس نے کہا یا رسول اللہ فیض آستہ میں ربوایا اس مسلے میں بھی میں جا کے اپنے ماں باپ سے رہ لوں یہ بھی رائے دینے والی بات ہے اتنی اخبر صلاح رسول ہے مجھے تو اللہ اللہ کا رسول قبول نہیں چاہیے مجھے دنیا یہ کوئی ایسی بات ہے کہ ایک طرف ساری کائنات ہو ایک طرف ساری کائنات کا آرام ہو اور ایک دفعہ قرب محمد مصطفیٰ ہو تو ساری کائنات کی دولت اور ساری دنیا جو ہے وہ آپ کے قدموں پہ قربان کی جا سکتی ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ میں ماں باپ سے مشورہ لینے جاؤں تو سیدہ عائشہ صدیقہ کا یہ عظمت اور مقام ملا کہ سب سے پہلے نزول قرآن کے بعد آیت تخیر کے بعد حضور بی بی عائشہ کے گھر میں آئے اور سب سے پہلے بی بی عائشہ نے یہ جواب دیا کہ مجھے تو اللہ اللہ کا رسول اور آخرت چاہیے یہ دنیا کی زندگانی تو عارضی ہے اور فنا ہونے والی ہے. اچھا بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے یہ بھی فطری بات ہے ہر عورت کے دل میں یہ بات ہوتی ہے یہ بھی کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہوتی تو بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک میری بھی گزارش ہے اور گھر میں بولی بتاؤ کیا بات انہیں کہا کہ یا رسول اللہ دوسری بیویوں کو آپ یہ نہ بتائیں کہ عائشہ نے کیا جواب دیا یعنی اللہ نے لکھا ہے کہ بی بی عائشہ کے ذہن میں ایک بات تھی کہ شاید کوئی بیوی بی جو ہے وہ دنیا کو پسند کر لے تو حضور اس کو چھوڑ دیں گے چلو ایک بیوی بی تو کم ہو جائے گی نا ایک فطری بات یہ نیچر ہے یہ قابل اعتراض باتیں نہیں ہیں جن کا تجربہ ہوتا ہے نا جن کے گھروں میں دو بیویاں ہیں تین ہیں چار ہیں ان کو ایسے مسائل روز پیش آتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے حضور میں بتنا کہ عائشہ دیکھیے بات سنو اگر تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا ہے پھر تو میں بتا دوں گا پھر تو اللہ کا نبی کوئی بات چھپا نہیں سکتے اور اگر انہوں نے مجھ سے سوال ہی نہ کیا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا تو میں خود نہیں بتاؤ گا تمہیں بھی عائشہ نے کہا یارس اللہ اچھا یہی بھی قبول ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام ازواج متحرات کے پاس تشریف لے گئے اور اللہ کی شان یہ ہے کہ ہر بی بی نے کہا یارس اللہ اختم اللہ رسول ہمیں اللہ اللہ کا رسول چاہیے ہمیں ہی چاہیے دنیا تو تمام بیوں بی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کو ترجیح دی اور دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دیا اللہ نے پھر حضور کی بی بیوں کو بھی شادی اب آیت تخیر کے بعد جب سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا تو اب اللہ نے ایک اور حکم جاری فرما دی اللہ نے فرمایا ہلول اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی بیبیوں نے آپ کو چن لیا ہے تو اب آپ کو ہم حکم دیتے ہیں کہ ان نو بیویوں کے بعد آپ اور کوئی شادی نہیں کر سکتے بس ختم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کے لیے بھی پابندی ہے انہوں نے آپ کو چن لیا ہے تو ہم نے بھی ان کو آپ کے لیے چن لیا ہے بس اب ان کے بعد کسی کے لیے اجازت ہی نہیں اچھا آپ یہ بھی نہیں کر سکتے ورنہ دیکھیں ایک عام امتی بھی کر سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس دو سنچار بیوی ہیں اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی تو تین ہو گئی ایک اور شادی کر دی پھر ایک اور بیوی کو طلاق دے دی پھر تین ہو گئی پھر ایک اور شادی کر دی لیکن اللہ کے نبی کوئی اجازت نہیں لا ہندو رکن من بعد ان کے بعد آپ کے لیے کوئی اور عورت حلال ہی نہیں اور آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کسی کو طلاق دینے کے بعد آپ کسی اور سے شادی کر لیں یہ بھی اجازت ہے بس انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چن لیا ہے تو اللہ نے بھی ان کو اپنے رسول کے لیے چن لیا ہے تو یہ مقام یہ آیت تخیر اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں تشیف لے جانا یہ عظمت عائشہ پر دال ہے کہ اللہ نے بی بی عائشہ کو کتنا بڑا مقام دیا تھا اور کتنی بڑی عظمت دی تھی اور کتنا بڑا علم دیا اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا جب بھی ہمیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو ہم حضرت بی بی عائشہ سے رجوع کرتے اور بی بی عائشہ سے آ اس مسئلے کا جو ہے ہم حل پوچھتے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ہمارے ان شری مسائل کو حل فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک جو ہے وہ یہ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور محبت کہ اور عظمت عائشہ کہ ساری امت کو قیامت تک کے لیے جو اللہ نے رحمت فرمائی اور آیتیں تیمم نازل ہوئی کہ پانی نہ ملے تیمم یم یعنی کتنی بڑی آسانی ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو یہ ممکن اچھا کتنی بڑی آسانی ہے کہ اگر آدمی مریض ہے اور پانی استعمال کرنے میں مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو یہ تو یہ آیت تیمم جو ہے وہ بھی سیدہ عائشہ کے سبب سے اتری ہار گم ہوا بی بی صاحب والوں کو دیر ہوئی اللہ نے آیت اتار دی علم تجید طیبہ اسی طرح آیت تقیر کے بعد جو بیویوں کو مقام ملا ہے کہ اب ان کے بعد کوئی بیوی بی جو ہے اپنا گھر نہیں بدل سکتی یعنی اب حضور کی بیوی بی آئیں بس اب کیا مطلب وہی بیوی بی آئے نہ ہضور ان کو طلاق دے سکتے نہ ان کے بدلے میں حضور اور کوئی بیوی لا سکتے تو یہ سبب جو بنا یہ اختیار جو ملا تو اس کا سبب بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی پھر برابری کی بات کرتی تھی تو اب بیوی ذہنت بی سینب بھی رشتے دار تھی اچھا اتفاق یہ تھا کہ میرے آقا رحمت دو عالم کی عادت مبارک تھی کہ عصر کی نواز پڑھنے کے بعد حضور ہر بی بی کے گھر میں نشیف لے جاتے تھے اور وہاں کچھ دیر بیٹھتے تھے خیرافیت پوچھ لی ضروریات پوچھ لی کوئی تکلیف ہے کوئی بات ہے وہ بھی پوچھ لی اور اس کے بعد پھر دوسری بیوی بی کے گھر میں پھر تیسری بیوی بی کے گھر میں پھر مغرب کی نماز میں مسجد نبی میں آ نماز پڑھائی اور اس کے بعد جو ہے پھر اس بیوی بی کے گھر میں تشریف لے جاتے جہاں آپ نے رات گزارنی روزانہ جو ہے آپ تمام بیویوں کے گھر میں جاتے اور ان سے احوال خیریت پوچھتے بیٹھ کے بات فرماتے کوئی دکھ سکھ ہے پریشانی وہ دور فرماتے تو اتفاق ایسے ہوا کہ بی بی زینب کے گھر میں شاد آ گئی کسی نے ہتھی بھیج اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاد بہت پسند آپ کو بے انتہا شاد سے محبت بلکہ بعد روایات ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ گرمیوں میں حضور شہد کا شربت بنا کے ٹھنڈے پانی میں نوش فرماتے تھے اور سردیوں میں آکاید و عالم شہد گرم پانی میں ڈال کے تھوڑا تھوڑا چسکی چسکی لے کے جیسے ہم چائے پیتے ہیں اس طرح حضور نوش فرماتے تھے یعنی آپ کو شہد ہر حال میں محبوب تھی سردی ہو یا گرمی تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے بی بی زیرب کے گھر میں تو بی بی زیرب آپ کے لیے چائے پیش کرتی ہیں آپ کے لیے وہ شربت بنا کے شہاد کی پیش کرتی تو حضور کو وہاں دیر ہو جاتی تھو، تھوڑی دیر بیٹھ جاتے پینے کے لیے اب جب وہ دیر ہونے لگی تو بی بی عائشہ پر بھی اور باقی بی بیویوں پہ بھی یہ بات جو تھی بڑی گرام کہ حضور ان کے گھر میں زیادہ دیر بیٹھتے ہیں دس منٹ کے بجائے بسن وہاں بیس منٹ بیٹھتے ہیں ہمارے پاس دس منٹ بچتے ہیں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں تو پتہ چلا کہ اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے شاد سے چونکہ محبت ہے اور بی بی صاحبہ کو کسی نے بہت ساری شاد بھی تو وہ شربت بنا کہ حضور کو پیش فرماتی ہیں تو حضور کو دیر ہو جاتی ہے تو انہوں نے بی بی ام سلمہ بی بی سودا اور اسی طرح آتا ہے بی بی ہفسہ اور بی بی عائشہ نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ اب اگر حضور آئے تو ایک بہانا بناتے ہیں. اور اس کو بھی دیکھیں کہ یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے یہ بغض نہیں ہے یہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی تاہی نہیں یہ محبت کے انداز ہے ان نے کہا اب کیا بات کریں انہوں نے کہا ایسا کرو گے جب حضور آئے نا تو بارہ آپ کی بیوی کے قریب تو بیٹھتے تھے آپ کیا سلا آپ کے بدل مبارک سے آپ کے منہ مبارک سے کچھ عجیب ہوا معلوم ہو رہی ہے اور حضور کو تو رائے ہا سے بے حد چڑھ تھی حضور پاک کو تو خوشبو پسند تھی رائے ہاتی پسند تھے اسی لیے تو آپ نے مسواک کا سنت کا اجرا فرمایا کہ کبھی منہ سے غلط ہوا آنی نہیں چاہیے تو ان نے کہا کہ پھر آپ کے پاس جب آئیں آپ بھی یہی بات کریں میرے پاس آئیں گے تو میں بھی یہی بات کروں گی تو جب ہم یہ بات کریں گے تو لازمن حضور سوچیں گے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بی, بی نیا حصول کہ مجھے تو کچھ ہوا معلوم ہو رہی ہے خیریت تو ہے کیا بات کیا ہے کھانا شریف تو اصلا میں تو شاد کی شربت دی ہے مجھے حسول اتنی لازت رہی ہے مغافیر یہ مغافیر کی ہوا ہے مغافیر کہتے ہیں جس کو آپ ہیگ کہتے ہیں یہ پٹھان لوگ کافی کھاتے ہیں تو وہ جو ہے نا اس کی ہوا بھی ویسے بہت ہوتی ہے تو اب انہوں نے کہا یا رسول مغافیر کی ہوا کیسے آ گئی میں نے تو مغافیر کھایا نہیں میں نے شاد کا شربت بھی ہے انہوں نے کہا یا سلّہ ہو سکتا ہے کہ بھائی شاد کی مکھھی نے مغافیر کھایا ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا دیکھا نا آپ آج کل آپ دیکھتے ہیں نا یہ آرنج ہنی ہے یہ ایپل ہنی ہے یہ فلاں ہے کیونکہ اسی پر وہ مک... م... ان کی مکھیوں کو بٹھا دیتے ہیں تو وہاں وہ زیادہ آرنج ڈالتے ہیں وہ کھاتی ہیں تو اس سے بنتی شاد بنتی ہے تو اس میں اورنج کے اثرات آتے ہیں اسی طرح جیسے پہاڑوں کی خاص موسم ہوتا ہے جب پھولوں کا موسم ہو تو اس دور کی اگر شاد خالص ملے تو خدا کی قدرت ہے کہ اس میں واقعی وہ پھولوں کی بھی خوشبو ہوتی ہے اور وہ بڑی نایاب قسم کی شاد ہوتی ویسے تو بہرحال یعنی نہیں اطبا جو ہیں اوقاب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں شہد بھی اگر نایاب ہے تو وہ بدر کا ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جو بدر ہے وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں بدر کا اگر شاد خالص مل جائے تو اس سے اچھا شاد دنیا میں نہیں ہوتا کیونکہ وہاں جو ہے نا بلسان کے درخت ہیں وہاں پہ دے ہوگا بلسان جو نکلتا ہے تو بلسان کے درخت ہیں تو وہ شاد جو بلسان کے پتے کھا کے شاد بناتی ہے اس زیادہ شاد کائنات بھی نہیں ہوتا بسیارا. بلسان خود ایک عجیب چیز ہے آپ یعنی اگر خالص بلسان ہو تو یہ اتنی عجیب چیز ہے کہ تلوار کا کٹ بھی ہونا ہو ویسے لکیر کھینچے تو خون بند ہو جائے گا شرط یہ ہے کہ وہ اصلی ہو شرد یہ ہے کہ وصلی ہو تو آپ اس کا ایک کترہ اگر دودھ میں پیئے تو آپ رات کو کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے سردی کے موسم میں آپ تیرتے رہیں بڑے بڑے اپنے نے کو دیکھا بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ماشاءاللہ اللہ سردی ہے یک یعنی آدمی ہاتھ نکالے منچ میں تو جے تو مل مل کے کورتے میں بیٹھے تو وجوہات کیا تھی یہ بھی تھی اور اللہ کا ذکر بھی تھا تو اس لیے بہرحال یہ ہے کہ ان نے کہا ان لاجت رہی ہے بغافیر یارسول اللہ کل تو بغافیرا حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک بیوی بی نے کہا دوسری بی بی نے کہا تو حضور غصے میں آ گئے اب نے فرمایا میں اِن میں آج کے بعد شربت شاہد کی شربت ہی نہیں پیوں گا بات <تصفح> تو اب جو بیوی بی عائشہ نے ان لوگوں نے جو سوچا تھا وہ تو حل ہو گیا مسئلہ کہ جب حضور اسلم کی شربت ہی نہیں پیئیں گے تو پھر بیوی بی جانب کے گھر میں کیا پئیں آپ نے آپ حرام کا حل میں آج کے بعد جو ہے شربت نہیں پی گا اور اس کے بعد اللہ تبارک و نے قرآن پاک میں وہ آیات مبارک سورت تحریم کی ابتدائی آیات اتنی لیکن دیکھے خدا کی شان ہے کتاب بھی ہے لیکن اتاب میں لطف بھی ہے یعنی اللہ کی طرف سے ایک تمبی بھی ہے لیکن اس میں بھی لطف ہے کتاب ان نبی سے کہ آپ اس چیز کو کیسے آرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا اور اس کے بعد جو آیات نہ ان بخش صغت کلوب و کما تو علمان لکھا کہ اس سے مراد بھی ددی بی عائشہ بی اور بی بی حفصہ ہے تو اس لیے یعنی یعنی پرانے باغ کے اندر جو آیات مبارکہ ہیں کہ آیت تقریر کا سبب ہے تو اس میں دیکھیں عائشہ ہے آیت تیمم کا سبب ہے تو دیکھیں سیدہ عائشہ ہے اسی طرح آیت تحریم اتری ہے تو دیکھیں سیدہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی عظمت دی تھی اللہ نے آپ کو کتنی بڑی مکانہ سے سرفراز فرمایا تھا کتنی بڑی شان سے سرفراز فرمایا تھا کہ سارے قرآن پہ نظر ڈالیں ذخیر احادیث پہ نظر ڈالیں اور اتنی بڑی شان یعنی آپ سوچ نہیں سکتے ایک دفعہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کسی بات پہ بات ہوئی نا تو حضرت ابو بغل بھی بیٹھے تھے تو حضرت ابو بغیر غصے میں اٹھے بھی عائشہ کو مارنے کے لیے تو حضور آگے کھڑے ہو گئے حضور نے روک دیا اور جب ابو بکر چلے گئے تو پھر میں عائشہ دیکھو آج تمہیں کیسے چھڑایا میں نے باپ سے دیکھو آج تمہیں میں نے باپ سے چھڑایا آج باپ تمہیں ٹھیک کرتا آج تمہیں وہ سیدھا کر دیتا لیکن دیکھو میں تمہارے آگے کھڑا ہو گیا تمہاری آڑ بن گیا بساہی عائشہ عائشہ خوش ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ والہ ع وسلم نے سیدہ عائشہ کی خوش نوی کا اتنا بڑا لحاظ رکھا ایک بچی تھی جس کو بی عائشہ بی بہت پیار کرتی تھی ہم ساری لڑکی تھی جب اس کی شادی ہونے لگی تو حضور تشریف لائے پوچھا کیا باتیں عورتیں انہوں نے کہا سلا آج تو اس لڑکی کی شادی اچھی بات ہے بھائی اچھی شادی ہے نہ تو کوئی بیچاری اعلان ہے نہ کوئی دف ہے نہ اس غریب کے آگے جا کے کوئی کہنے والا ہے نہ بولنے والا ہے اس سے لوگوں نے کہا گینا گنا ہوتا مانا ہے جیسے ہمارے دیہاتوں میں عام رواج ہوتا تھا لڑکے لڑکیاں لڑکیاں کٹھی ہو گئیں تو جو کچھ ان کو آیا وہ کہتی نہیں یہ مانا تھوڑا کہ مغرنی بلائی جائیں رکھاسا بلائی جائیں یا گانے وادیاں بلائی جائیں تو یہ تو شادیوں میں جائز ہے کہ بچیاں خوشی کے ساتھ کوئی گیت پہر کہہ دیں کوئی ناد کہہ دیں تاکہ پتہ تو لگے کس گھر میں خوشی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی میں یعنی خیال رکھتے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رضی اللہ تعالی عنہ وَ اللہ تعالی عالم